وكل بلالة في النار من يزعى الله ورسوله فقد بأشب واهتبى ومن يأس الله ورسوله فقد ذل بهواء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ووسر لي أمري وحلل عقبة من لساني يفقه قولي عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحضر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعست بالسيف بين يدي حتى يُعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ذل ربحي وجعل والصغار ولا من خالف أمري ومن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا دین اسلام دو دفعہ اجنویت اور غربت کا شکار ہوگا دو دفعہ اسے اجنبیت کا صدمہ سہنا پڑے گا باوجود اس کے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے ورحیت الرقم الاسلام دین میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے یہ بطور دین کے منتخب کر لیا ہے باوجود اس کے کہ یہ دین تمام امور پر مشتمل اور حاوی تمام دکھوں کا مداوع اور تمام پریشانیوں کا علاج اور حل ہے لیکن اس کے باوجود اس دین کو دو دفعہ اجنبیت اور غربت کا صدمہ سہنا پڑے گا اجنبیت کا ایک حملہ گزر چکا ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدال اسلام غریباً اسلام اجنبیت سے شروع ہوا وسعود کما بگا اور جہاں سے شروع ہوا وہیں لوٹے گا وہ پہلی اجنبیت ہے اور یہ دوسری ہے پہلی اور دوسری اجنبیت میں فرق یہ ہے کہ اسلام پہلے اجنبی تھا اپنے دشمنوں کے بیچ میں اور نہ ماننے والوں کے بیچ میں اور آج اجنبیت کا شکار ہے اپنوں کے بیچ میں اپنے ماننے والوں کے بیچ میں جو اس دین کو مانتے تو ہیں لیکن دین کو سمجھتے نہیں اسلام پہلے اجنبی تھا ابو جہل اور اس کی برادری کے بیچ میں اور آج اجنبی ہے ان لوگوں کے بیچ میں جو اس دین کو مانتے ہیں جو اس دین کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دین کے فہم سے بالکل آ رہے ہیں اسلام کی پہلی اجنبیت کا ذکر اللہ کے پیغمبر نے کیا اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری کے لوگ اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے عمر بن حباثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں ملتبا کا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اب تک آپ کی بات کس کس نے مانی ہے اب تک کتنے لوگ اس دین میں داخل ہو سکے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ عبد المحرن صرف دو ہی ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے آزاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو اور غلام بلام حبشی رضی اللہ عنہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ایسی راتیں بھول رہی کہ آپ نے پوری پوری رات ایک ایک فرد کی ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ یا تو ہشام کے بیٹے عمر کو اور یا خطاب کے بیٹے عمر کو میری جھولی میں ڈال دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلی اخلاق کے ساتھ اس دعوت کو پیش کرتے اور اس بنیاد پر کہ نام ارید ملک انتظام بڑا شکورہ کہ ہم دنیا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کوئی قیمت یا کوئی پیسہ یہ مطلوب نہیں ہے یہ بات تو ایک داری کی شام کے خلاف ہے کہ اس کی نظر دنیا کے ان چھوٹے سکوں کی طرف ہو لیکن اس کے باوجود قوم نے آپ کی بات نہیں مانی نبی علیہ السلام نے اپنا ماضی پیش کیا کہ اس چالیس سال کی شب و روز جو تمہارے بیچ میں گزاری ہے اس کے کسی ایک لمحے پر تمہیں اعتراض ہو کوئی تنقید کا پہلو ہو تو میرے سامنے بیان کرو اس کی بھی کسی کو جرت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا چالیس سال کے عرصے میں کوئی ایک جھوٹ بولا ہو تم یہ بتایا جائے یہ بھی کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن پیغمبر اسلام کی بات نہیں مانی ما جرب نہ آ رہے گا ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے لیکن نبی اسلام کی دعوت قبول نہیں کی یہ اجنبیت ہے دین اسلام کی اس کے سے آپ کو ایزائیں دی گئیں راستے میں کانٹے بچھائے گئے گڑے کھودے گئے حتا کہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا آپ کے جان ساتھیوں کو مختلف ایزاؤں کا سامنا کرنا پڑا کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا گرم کوئلوں پر کو لٹایا گیا اور گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری سینے رکھی گئیں ایسے واقعات بھی گزرے کہ آپ کی ایک سچی باندھنے والی کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے اور ایک کو مشرق کی طرف اور دوسرے کو مغرب کی طرف دھکیل کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے یہ دین اسلام کی پہلی اجربیت ہے حتیٰ کہ اللہ کے بہمبر فرمایا کہ تم میرے اپنے ہو میرے چچے اور تائے ہو اور میری بات نہیں مانتے دیکھنا یہ دعوت ایسی ہے کہ میں بیگانوں کو جا کر دوں گا تو کس طرح قبول کر لیں گے اللہ کے پیغمبر مکہ سے طائف آ گئے اہم تائت کو دعوت دی لیکن ان کا سلوک بھی آپ کے سامنے ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے اس قدر کہ خون بہ بہ کر آپ بے ہوش ہو گئے آپ غور کیجئے کتنے بوجھل قدموں کے ساتھ آپ مکہ واپس لوٹے ہوں گے اور اہل مکہ کو خبر نہیں چکی تھی وہ تیاری کر رہے ہیں کہ اب تو اس کا کوئی حمایتی نہیں کوئی قبیلہ اس کا ساتھ دینے والا نہیں اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے ایک دائی کی زندگی جو ہے وہ پریشانی سلبریز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی امان لینے پر مجبور ہونا پڑا مکہ میں داخل ہونے کے لیے یہ متن عدی تھا مشرق تھا آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ آج میں مکہ میں تمہاری امان کے تحت داخل ہونا چاہتا ہوں اس نے امان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس کے چار بیٹے تھے چاروں کے ہاتھ میں تلوار تھما دی اور بیت اللہ کے ایک ایک, ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں نے محمد کو امان دے دی ہے اگر کسی نے پریشان کرنے کی کوشش کی تو تم نے اپنی جانے قربان کر دینی ہے لیکن میری امان کا تم نے پورا خیال رکھنا ہے حدمن علی کی نیکی اللہ کے پلندر کو اس قدر یاد تھی جنگے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب مشاورت ہو رہی تھی کہ ان سب قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو اس وقت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مترمن <نَتْرَكْتَهُم> اگر زندہ ہوتا اور وہ ان مرداروں کی سفارش کرتا تو اس کی سفارش پر میں ان تمام مرداروں کو چھوڑ دیتا تو یہ دین اسلام کا آغاز ہے اور دین اسلام کی پہلی اجنبیت ہے کہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام اپنے آغاز میں ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے ہر نبی کے دور میں بلکہ بعض نبی تو ایسے گزرے کہ اجنبیت کا سلسلہ ان پر تاخلہات قائم رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں معاشرہ کا میدان دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ہر نبی اپنی امت کو لے کے کھڑا ہے اور مجھے ایسے کئی نبی نظر آئے کئی ایسے انبیاء نظر آئے جو بالکل تنہا کھڑے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی توحید پیش کی اور کوئی ماننے والا نہیں تھا اجنبیت برقرار رہی ہمیشہ کے لیے فرما کہ ہو تو کما بدا جس اجنویت سے اس دین کا آغاز ہوا اسی اجنویت کی طرف لوٹ کر رہے گا اس دین پر دوبارہ اجنبیت اور غربت کے سائے لہرائیں گے لیکن کب اس کی آپ نے تحقیق نہیں کی اللہ کہے یہ بات غلط ہو لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ دین اسلام کی جو دوسری اجنویت ہے اور غربت ہے اس کا یہی دار ہے بس فرق یہ ہے کہ اس وقت دین کے دشمن تھے جن کے درمیان یہ دین اجنبی تھا آج دین کے حمایتی ہیں اور دین کو ماننے والے ہیں لیکن عدم فہم کی بنا پر یہ دین ان کے بیچ میں مکمل اجنبی بن کر رہ گئے دین میں سب سے پہلا درس اللہ کی توحید کا دیا ہے اور کوئی توحید کے اثار آپ کو دکھائی دیتے دین اسلام کی جو سیاست ہے وہ اللہ کی توحید کے سوائے کچھ نہیں رسول اللہ فرایا کرتے تھے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں جہاد کرتا رہوں جب تک یہ ایک اللہ کی توحید کی گواہی نہ دے یہ سیاست کہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہمارے حکام اللہ کی توحید کا احترام کریں کہیں دکھائی دیتا ہے آپ کا جو کہ توحید اور دین کی اقامت کے اولین خاتم ہیں ہمارے دین کا مزاج اور قانون یہ ہے کرنے والا اور اللہ کا پیغام دینے والا سب سے پہلے جو ہے وہ حاکم ہے اس کے بعد وہ ہے جو حاکم کا معذور ہوتا ہے جس کو حاکم کی اجازت ملتی یہ بات کہیں آپ کو دکھائی دیتی ہے ذاتی عہدوں کے تحفظ کے علاوہ کیا نظر آ رہے چوتھویں ترمیم پندرہویں ترمیم جب چار ہونے چاہیے پانچ ہونے چاہیے یہ بکواس ساتھ اور لغویات یہ کوئی نظا کے امور ہے اور یہ کوئی دین باری ہے ایک اہم خانہ ٹھیل ہے جو عدلیہ اور حکومت کے بیچ میں چلا آ رہا ہے اور یہ عوام الناس بے وقوف ان امکوں کو دوبارہ چنتے ہیں سبارہ چنتے ہیں اقتدار کی نسبت پر بٹھاتے ہیں دین نام کی کوئی چیز نہیں اللہ کی توحید کا کوئی احترام نہیں جو پروٹوکول بنائے گئے وہ سارے حکام تو مفاد میں حالانکہ سب سے پہلا نمبر تو اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کا ہونا چاہیے جہاں توحید کا احترام نہ ہو اور توحید کی نمبرداری نہ ہو وہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں تو پھر اس کو دین کی جنویت نہ کہا جائے تو اور کہا کیا کہا جائے یہ دین کی غربت رہی تو اور کیا ہے جب اللہ کی توحید ہی نہ ہو تو باقی کیا بچا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پہ ہر قدم پہ صرف اللہ کی توحید کی بات کرتے وائس تو بدلنا وقت کہ لوگوں مجھے قیامت سے پہلے بھیجا گیا اور مجھے تلوار تھما کر بھیجا گیا کہ میں اللہ کی توحید کو پیش کروں اللہ کی توحید کو قائم کروں اور اس تلوار کو چلاتا رہوں حت کہ اس زمین کی پشت پہ مکمل اللہ کی توحید قائم اور مبین السلام کی توحید پیش کرتے رہے توحید کی دعوت دیتے رہے توحید کی خاطر جہاد کرتے رہے کیونکہ اب توحید ہے اس بات کو آپ کیوں نہیں جانتے اس بات کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے بقال آپ کے ایک لاکھ اور چوبیس ہزار اندیا ہے ہر نبی ایک ہی عداوت دے رہا ہے تو یہ مسئلہ کس قدر اہم ہوگا قوموں کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اقتصادی لحاظ سے معیشت کے لحاظ سے معاشرت کے, کے لحاظ سے لیکن ہر نبی ایک ہی بنیاد فراہم کرتا ہے اور ہر نبی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر توحید سمجھ گئی تو سارے مسائل سمر جائیں گے سوائے توحید کے بات ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی تعداد میں نبوبت اور رسالتیں تشکیل دیں اپنی کتابیں حاضل فرمائی شریفیں نازل فرمائے جبرین امین کو بار بار آسمانوں سے زمینوں کی طرف آنے پڑا اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی توحید لے کر یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا جس مسئلے کی خاطر اتنی نوبت تشکیل دی گئی اور بار بار جمہوری علیم کو آسمانوں سے بھیجا گیا اس پیغام کے ساتھ یہ بالکل صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر اللہ کی توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں اس دین کا اول و آخر جو ہے وہ با توحید باری آنے پر قائم اب توحید کی بات نہ ہو نہ حکام کی سطح پر نہ محکومین کی سطح پر بلکہ اس کے برعکس شرک کی سرپرستی کی جائے تو وہاں دین اجنبی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ اوقاف کی پوری وزارت شرک بدت اور خرافات کی سرپرستی کرنے والی اس کی موجودگی میں یہ دین اجنبی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جب اللہ کی توحید کی معرفت اور اللہ کی توحید کا احترام بھاتی نہیں رہا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکام اگر کوئی دین کے حوالے سے کام کرتے بھی ہیں تو اس کا تعلق مزارات کی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کسی مزار کی تعمیر کا آڈر ہے کسی پر چادر بابا یہ کرایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں یعنی دین کا اگر شعور بھی ہے تو اس حد تک ہے جس چیز کو جانور تک شرک قرار دیتے ہیں اسے دین سمجھ کر اپنی دینداری کا برم قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تم یہ بتا دو تو خلافات کی سرپرستی یہ تو دین سب بغاوت کے مترادف ہے اس لیے بھائی ہمارا جو اول مسئلہ ہے وہ ہمارے پردردگار کی توحید کا مسئلہ ہے باقی سارے مسائل اس کتابیں ہیں یہ کھانا ملے یا نہ ملے معیشت ہو یا نہ ہو اللہ کی توحید کی حقامت جو ہے یہ لازمی اسی لیے ہم پیدا کیا گئے اگر یہ مقصد الفات ہو گیا تو باقی چاہے سارے مقاصد حاصل ہو جائے کوئی فائدہ نہیں روا خلق تو ذمہ بن انسان یا بدول ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کا تو اولی کام جو ہے اولی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کی توحید کے حوالے سے ہے باقی سارے کام بعد میں وہ ہو یا نہ ہو لیکن توحید کی سرپرستی اور اس کی اقامت یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے خلاصہ راشدین کی زندگی آپ کے سامنے امیر عمر رضی اللہ ہو اللہ کے دین کا کام کیا ایک شخص کے بارے میں خبر ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی میں تعلیمیں کرتا پھر رہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاتھ نہیں مانتا ہاتھ سے مراد قدرت ہے. اپنی مرضی کی تعمیلیں اللہ کی جو صفت بیان ہو گئی آپ اس صفت کو اسی معنی میں قبول کریں اور اس کی حقیقت اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیں یہ دین اور یہ تو ہوئی. جناب عمر بن خطاب نے اس کو بلا لیا عام طور پر سزا پر جلاد میں امور ہوتے تھے لیکن مسئلہ توحید کا تھا توحید کے اندر خدل کا تھا امیر عمر نے خود اس کو بلایا اور اپنے ہاتھوں سے اس پر ڈنڈے پر سارے ہتھا کہ اس کا سر پھٹ گیا اب سر سے خون بہتا جا رہا ہے کپڑے سرخ ہو گئے چہرہ سرخ ہو گیا لیکن آپ اس کو معاف نہیں کر رہے جب کافی مقدار میں خون بہ چکا اور اس شخص نے کہا نیرو کہ میں اب یہ دماغ کا سارا فتو نکل چکا ہے اب مجھے معاف کر दीजिए پھر اس کو چھوڑا لیکن فرمایا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ انسانوں کے بیچ میں رہو ہمارے شہر میں رہو مدینہ مردہ میں رہو بلکہ تم کو اس قابل ہو کہ تم جنگل میں چھوڑایا جائے اور دمبو کے بیچ میں رہو دن جو چاہو تمہارے ساتھ سلوک کرے اسے شہر میں نہیں رکھا آج کتنے اللہ کی یا کبھی بنجار سے یوسف گہری شخص کبھی یہ ملون کا شاہی کون ان کا محاوضہ کرے گا یہ حکام کی ذمہ داری ہے یہ قدم قدم کو جادوگر جادوگر تو کافی ہوتے ہیں اور واجب القتل ہوتے ہیں اور آپ ان کو دکانیں کھولنے کے لیے ایل او سی اور پرمٹ جاری کرتے ہو جادو تو جادوگر فوری واجب القتل ہے کیا اس کا جواب دو گے خیام کے دن؟ کہا ہے, دین کی, معرفت اور کہا ہے کی معرفت آج اس دنیا میں جو بگار ہے اور جو ہمارے معاشرتی بگار ہے ان میں بہت سا ہاتھ جادوگروں کا ہے اور پغمبر اسلام کے واضح فرامین موجود ہیں قرآن نے اعلان کیا کہ جادو کا علم سیکھنا جادو کا علم کرنا کروانا یہ سب کا سب کفر اور اللہ کے پسندر کے حکم ہے کہ جادوگر کو دیکھتے قتل کر دو حکام کے لیے عوام کے لیے نہیں تو یہ دین اسلام پر اجمبید اور خربت کا دور نہیں وسائل کے باوجود جی اللہ کے دین کا کوئی کام نہیں اور جو دین کی احساس ہے اسے برباد کرنے پر تلے ہوئے میں آپ سے پوچھوں یہ دیوالی کی رسم کیا ہے جو برسری رحم پٹاخے پھوڑے جا رہے اس رسم کو ادا کیا جا رہا ہے یہ کیا رسم ہے ہندوؤں کی رسم اگر یہ ہندو ہماری امان میں رہتے ہیں تو اپنی رسمیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ادا کرے اور حیث ہے ان مسلمانوں کے عقیدوں پر جو ہندوؤں کے ساتھ اس رسم میں شریک ہے کیا تمہارے عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی قوم کی تصویر اختیار کرے گا ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا ان کی رسوم ان کی عادات ان کی تقالید کو اپنانے کی کوشش کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا اب ایسا مسلمانوں کا حشر قیامت کے راز ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا شریعت کی کوئی پاسداری نہیں ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوٹوں کے ساتھ اٹھائے جائیں وہ مندر جو آخرت کی ہے جو بہت ہی پریشانیاں ہیں وہ قابل برداشت نہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھتی ہے کہ قیامت کے دن آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ایک عرابی رسول اللہ اسم کے پاس آیا اور کہا کہ انجرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ایک قوم سے محبت ہے ایک قوم سے پیار ہے لیکن اس قوم جیسا عمل نہیں کر پاتا عمل میں پتا ہی کرتا ہے اس قوم سے محبت بہت ہے لیکن عملی طور پر اس قوم سے وہ ملتا نہیں ہے بلکہ پیچھے رہتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس قوم جیسے عمل کرے لیکن وہ قوم تو بہت آگے ہے وہ تو عمل میں بہت آگے ہے عقیدہ میں بہت آگے ہے مرحج میں بہت آگے ہے یہ پوری کوشش کرتا ہے ان کے ساتھ ملنے کی ان کے ساتھ مساعی ہونے کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا لیکن اس قوم سے محبت بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ روایا کہ مرو مر امن حبت انسان قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا اس راہ پر چلنے کی کوشش تو کرو لیکن اس راہ پہ چلنا تو دور کی بات ہے ہم تو ہندوؤں مسلموں اور یہودیوں کی رسوم و تقالید کو بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کبھی نیو ایئر کے تہوار کبھی بسنت میلہ اور آج کل دیوالی کی لالت یہ حکام یہ سب چیزیں دیکھ نہیں رہے کو روکنے والا ہے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا یہ حکام کی ذمہ داری ہے تو وہ ان معاشرتی امراض کا کلا کلا کرے ورنہ قیام کے دن باز پرس ہوگی لیکن کہیں توحید کے نشان آپ کو دکھائی دیتے ہو کہیں جو طبقہ علیہ حکام کی سطح پر اللہ کے پہمبر کی سنت کے آسار آپ کو دکھائی دیتے ہو تو آپ بات کیجئے دکھائیے کہ حکام وقت میں سلام موقع پر اللہ کی توحید کا یہ کام کیا ہے سنا موقع پر اللہ کے پہمبر کی سنت کا یہ کام کیا ہے جب توحید و سنت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں سوسناک پہلو تو یہ ہے کہ اس عقیدے اور منہج کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جماعت حدیث نے ایک ہراو دستے کے طور پر کام کیا ہے ان کو اپنے منحج اور اپنے عقیدے سے لگاؤ ہے اسی کے وہ دائرے لیکن آج یہ قوم بھی اپنے منہج سے اترتی ڈھاری پکڑی سے اترتی ڈاری اب پوری کوشش ہو رہی ہے حکام کی جھولی میں بیٹھنے کی دنیا کے جھوٹے اقتدار کی خاطر اقتدار کا نشہ ایسا ہے یہ ظالم چیز ایسی ہے ملحج قربان ہو جائے عقیدہ قربان ہو جائے توحید میں خبر آ جائے یہ ان تمام چیزوں پر خاموش رہنا ہے یہ سب چیزیں قابل قبول ہیں لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے کرسی کی کوئی نہ کوئی ہڈی چبائی ہوئی ہمارے منہ میں ڈال دی جائے یہ اس جماعت کا حال جس جماعت کو اللہ نے قرآن دیا اپنے پیغمبر کی حدیث دی اپنی توحید دی اپنے پیغمبر کی سنت دی جس جماعت کو مکہ دیا جس جماعت کو مدینہ دیا کس کس نعمت کا ذکر کروں لیکن وہ جماعت بھی آج اپنے اس ملحک سے اترنے کی پوری کوشش کر رہی ہے بلکہ اتر چکی دین اسلام میں بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ ملنا جس سطح پر ملنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں کسی سے ملنا ہے تو اس کے عقیدے کو چیک کرو اس کی نماز کو چیک کرو یہ دو چیزیں ضروری اللہ کے پغمبر کی حدیثیں پڑھیں کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے کوئی بات آگے بڑھانی ہے تو اس کی نماز چیک کرو کہ اس کی نماز اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے یا مطابق ہے اس کا عقیدہ دیکھو کہ توحید کی کیا کیفیت ہے مرحج کیسا ہے یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے یہ عقیدہ بنا اور بڑا کیا ہے دین اسلام میں محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے یہ دو اعتقادی پوائنٹ ہو کیا اس کا معنی ہے اپنا تعلق اور ترق ترق ترق تعلق کیا تم نے تڑکا ہوا ہے کہ یہ دین کے مطابق ہے کیا ہماری دوستی اور ہماری محبت صرف اللہ کی توحید والوں سے ہے کیا ہماری نفرت اور قدورت اللہ کے توحید کے باڑیوں سے ہے کہیں ایسا تو نہیں جو توحید کے باغی ہے ان کے ساتھ محبت ہو اور جو اہل توحید ہیں ان کے ساتھ نفرت ہو ان تعلقات کو آپ نے پرکھا جبکہ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی ذمہ داری یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ان میں اوف کا اور الموالات فی اللہ فی اللہ کہ اسلام کا جو سب سے مضبوط کوئرہ ہے وہ یہ ہے کہ محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے اور نفرت اور عدالت بھی ہو تو اللہ کے لیے یہ جی, ہم کو فلا تنگ کرتا ہے فنا مارتا ہے یہ تحفظات حاصل کرنے کے لیے ایوانا سے تعلقات ہونے چاہیے اللہ پر بھروسہ نہیں رہا اللہ پر تبکل نہیں رہا اور ایوان پر تبکل ہے تمہارا یہ تمہارے عقیدوں کا حال ہے پھر یہ کیا ہے کہ بشارتیں جو ہیں وہ غور کے لیے جو اجنبی بنا قبول کرتے ہیں کہ دنیا ساتھ دے یا نہ دے تو کو نہیں چھوڑنا لوگ مارے سدائیں دیں تکلیفیں دیں اللہ کی توحید سے کوئی تنازل نہیں فرمایا کہ ایسے بندے بشارتوں کے مستحق ہے گرم سیلوں پر لٹایا جا رہا ہے گرم کونوں پر لٹایا جا رہا ہے بھاری پتھر سینے پر رکھے جا رہے گرم روڈ پر لٹایا جا رہا ہے دو ٹکڑے کیے جا رہے لیکن عقیدے میں کوئی جھول اور کوئی تنازل قابل قبول نہیں ہے یہ غورباں ہے یہ بشارت کے مستحق ہے غورباں وہ نہیں ہوتے جو حکام بالا کے ساتھ بڑھانے میں مشغول ہو اور عقیدے کو سباہ کرتے جائیں بن عبید ایک بڑی چوٹی کے محدث ہیں ان کا قول ہے فرماتے ہیں کہ کہ اغرب من احد ہر دور میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز غریب اور اجنبی میں نے نہیں دیکھی اور حدیث اور سنت سے بڑھ کر اجنبی وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن عقیدے میں کوئی جھول نہیں. دنیا کے اللہ کہا کرتے تھے کیا آ جا رہے کی مثال اس شہدادی کسی ہے جس کا اپنا دامن ہیرو اور جواہرات سے موسر ہے اس کے پاس ہیرے ہیں, سونی اور چاندنی کے ڈھیر ہیں اس کا دامن بھرا پڑا ہے لیکن اسے پڑوسیوں کی کھوٹی چونیاں چوڑی کرنے کی عادت پڑی تمہارے پاس کیا کچھ نہیں لیکن تم کھوٹی چونیاں تلاش کر رہے ہو کوئی پیپل پارٹی کے دامن سے مسلم لیگ کے دامن سے کوئی جماعت اسلامی کے دامن سے کوئی کسی اور کے دامن سے تو جو لوگ اس دین کے لیے ہراول دستے کے طور پر کام کرنے والے ہیں آج وہ بھی اپنے ملک اجنبید کیا ہے دین اسلام کی کہ جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہے وہ بھی اس دین سے واقف نہیں رہے اور وہ بھی مختلف مقامات پر مختلف مفادات کے حصول کے لیے منہج تک کو عقیدے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کچھ لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ سب کچھ جہاد ہے ان کے عمل پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ گویا وہ جہاد کر کے امت پر احسان کر رہے ہیں جہاد ایک روٹین کا عمل ہے اگر آپ کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا فائدہ دے گا نہیں کریں گے تو آپ کے جواب نہیں یہ امت کے کاندوں پر کوئی احسان نہیں یہ ایک روٹین کا عمل ہے جہاد کرنے والا کوئی اچھوتا آدمی نہیں بن جاتا ایک روٹین کا عمل ہے تحجد ہے نماز ہے روزے ہیں جہاد یہ سب دین کے دائم ہے اور سب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کوئی عمل راہ کاری کی پر نہیں دین اسلام کی چوٹی ہے لیکن اس چوٹی کا یہ مانا نہیں ہے کہ جماعت کو اور ملحج کو تڑا جائے پھر جہاد کا کام کیا جائے یہ تو دین اسلام کی اجنبیت کہ ایسے لوگ تک دین کا مزاج نہیں جانتے اور سمجھتے اللہ کے بحمبر نے اس تفریح کو قبول نہیں کیا آپ نے خوارج کا ذکر کیا ہمارا کہ وہ نمازی ہوں گے روزے دار ہوں گے ان کی نمازیں اتنی لمبی لمبی ہوں گی وہ کہ شدیق اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے آگے حقیق لیکن فرمایا کہ اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو قوم سمود کی طرح ان کو قتل کر دوں گا ایک بچے تک کو نہیں چھوڑوں گا اس قوم کا گناہ کیا ہے نمازوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں روزوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ان کے منہج کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ایک ہی گناہ ہے اور وہ یہ کہ صحابہ کی موجودگی میں امت مسلمہ کی موجودگی میں انہوں نے ایک نئی جماعت تشکیل دی اور یہ پارٹی بابو یہ تفریق کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے اس روش پر جو چلے گا اس کا کام چاہے زمین سے آسمان تک پہنچ جائے لیکن بنیاد جو ہے وہ شیتانی ہے یہ جی دین اسلام کی کہ دین اسلام کا تعارف نہیں رہا اس کی پہچان نہیں رہی مجھ کی پہچان نہیں رہی تو اللہ رب العزت ہمیں اس دین کا عقیدے کا سچا فہم عطا فرما دے اللہ کے بغمبر کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان پر تا حیات قائم رہنے کی توفیق تو فرما دے، ان تباغیت کی عام کے جھکڑ چلتے رہے یہ پریشانیاں یہ سب عارضی ہیں لیکن آخرت کے درجات جاتے ہو ان کی طرف تمہاری نگاہ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے ایک زمانہ آنے والا ہے العام رفی کل قابل اس زمانے میں عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارا لے کر بیٹھے ہوئے اس دور میں عمل کرنا آگ کے کو تھامنے کے ہوگا معنی تکلیفیں سہنا سختیاں سہنا یہ تو ہمارا مزاج ہے اور ان تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عقیدے کو ذبح کر دینا منحج کو قربان کر دینا تاکہ حکام سے تھوڑا سا تعلق قائم ہو جائے اور تھوڑی سی ہڈیاں وہ چبا چبا کر ہمارے منہ میں بھی ڈالتے جائیں کتنا گھاٹے کا سود اللہ کے بحمبر نے فرمایا کہ شرید کو تھامنے والا اس کا ازر اتنا بڑا ہوگا جیسے پچاس آدمیوں کا حضرت پچاس آدمی عمل کر رہے, عمل کر رہے. جو سواب ان کا ہوگا یار یا یا وہ پچاس آدمی ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بل ملک نہیں وہ پچاس آدمی تمہارے ہے یعنی پچاس صحابہ کا ازر اس ایک شخص کے, کے برابر ہوگا جو ان ایام صبر میں اپنے آپ کو دین پر قائم رکھتا ہے توحید پر قائم رکھتا ہے مرح پر قائم رکھتا ہے اور ان میں سے کسی چیز کا سودا نہیں کرتا کسی چیز کو قربان نہیں کرتا بلکہ اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے اسی میں فخر محسوس کرتا ہے تکلیفیں ملیں سختیاں ملیں مظلوم بن کے رہنا پڑے سب کچھ قابل قبول ہے لیکن اللہ کے دین کی امانت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا صحابہ اکرام نے کبھی کسی تاحت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا تر کے وطن پر مجبور ہو گئے مکہ چھوڑ دیا بزنس کرنی کاروبار چھوڑ دیے خونی رشتے توڑ دیے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا اللہ کی تحریر کو نہیں چھوڑا اور یہ ہے درجات اللہ کا طریق یہ راستہ اگر ہم صحیح اللہ والے بن جائیں تو اللہ ہمارا نہیں بن سکتا اگر ہم صحیح معلوم ہے اللہ کی جماعت بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر سکتا اللہ کی طاقت کمزور ہے کیا حکام کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے کیا لیکن بات یہ کہ شعور نہیں ہے دین کا تعارف نہیں دین کی پہچان نہیں ہے درجات اللہ کی فکر نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے فائدے ان پر اعتماد نہیں ہے اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرمائے نئے نتیجوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اس دین پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دے اکول قولی خاضہ وسطر اللہ علیہ وبا الحمد للہ رب العالمين